إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عذيما وقال تعالى في مقام آخر الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي لا علم لنا صبح نا تنا انت علیم الحکیم صدر جلسہ فضیلت الشیخ مری قمر صاحب کے اللہ اور اس جو دعوی سینٹر کے اس اکیسویں سالانہ اجلاس عام کے روح رواں یہاں کے ہمارے فاضل دوار ہمارے برادر محترم شیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ شیخ تمیم شیخ افتخار شیخ علی سرور حفیظ احمد اللہ اور منطقہ شرقیہ سے ہمارے فاضل دعار حفیظ احمد اللہ جو سینٹر کے اس اجلاس میں شریک دوست احباب خواتین و حضرات میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ زبید دعوا سینٹر کے اس اکیسویں سالانہ اجلاس عام میں آپ سے میں ایک اہم موضوع رزق کی تنگی اسباب اور علاج اس موضوع پہ گفتگو کروں شیخ استخار صاحب نے تمہید باندھ دی تھی اور دنیا کے حالات کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے اس وقت لوگوں کی روزی کا دروازہ تنگ ہو رہا ہے ٹیکس کے ذریعے مہنگائی میں اضافے کے ذریعے ملازمتوں کے خاتمے کے ذریعے ہم لوگ ہندوستان میں پانچ پرسینٹ سے لے کے اٹھائیس پرسینٹ تک ٹیکس بھرتے ہیں بعض چیزوں میں جو سب سے کم ہے کپڑے پر سب سے کم ٹیکس لگا تھا احتجاج ہونے پر تین پرسینٹ پہ آ گیا باقی چیزوں پہ کسی پہ نو ہے دس ہے سولہ پرسینٹ اٹھائیس پرسینٹ تک ٹیکس دینا پڑتا ہے اس وقت زمینی سطح پہ جو ممالک ہیں بیشتر جگہوں پہ عوام معیشت کے معاملے میں پریشان ہیں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا کاروبار چلتا ہے عروج پر ہوتا ہے تو اسے اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں اس لیے مجھے روزی مل رہی ہے جب کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے ملازمت چھوٹ جاتی ہے تو فوری طور سے وہ کسی پر حملہ کرے گا کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی کسی نے کچھ کر دیا کسی نے جادو کر دیا کرتب کر دیا یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں آنے شروع ہو جاتی ہیں جبکہ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہمارا عقیدہ ہے صحیح بخاری اور مسلم میں نماجل بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے کہ بندے کی روزی بندے کی عمر اس کا عمل خود اس کے بارے میں بھی اچھا ہوئے یا برا یہ چار چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالی بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے کر دیا کرتا ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے رب ست و رسق لن یا شاہر تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے زیادہ باخبر ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے ہم میں سے ہر شخص کی دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام کی یہ تمنا ہوتی ہے جیسے مشہور ہے نا کہ کاش یہ مجھے چھپن کروڑ کی چوتھائی مل جائے تو ہر آدمی چھپن کروڑ کی چوتھائی کی امید رکھتا ہے یعنی جتنی زیادہ دولت ہو سکتی ہے بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے مانگتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا ولا بسط بقدر رسق نہ اللہ تعالی اگر اپنے رزق کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے جو جتنا چاہتا ہے مانگتا ہے پا جائے تو پھر زمین میں فساد پھوٹ پڑے کتنا پھوٹ پڑے گا لیکن بندے کے حق میں اللہ جس بندے کو جتنا چاہتا ہے جتنے کا اسے مناسب سمجھتا ہے اتنا اس کے نصیب میں روزی مقدر کرتا ہے رزق کی تقسیم بندے کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے رزق کی متعدد قسم ہے ہم تو سمجھتے ہیں صرف مال ایک روزی ہے مال اس میں کوئی شک نہیں کی بنیادی چیز ہے لیکن ذرا اس سے پوچھیے جس کے پاس مال بھرا ہوا ہے جائیداد پراپرٹی اور بیلنس کی کمی نہیں ہے لیکن اسے ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں عزمت کھانا فلاں عزمت کھانا سارے کھانوں پہ پابندی صحت اس کے پاس نہیں ہے اولاد بھی ایک روزی ہے صحت بھی ایک طرح کا رشتہ ہے امن و امان ایک طرح کا رشتہ ہے آپ اپنے حالات کو دیکھیے اس بیمار کے بارے میں سوچئے جس کے پاس سب ہے وہ کھا نہیں پاتا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی بھرمار ہے لیکن اولاد سے محروم ہیں انسانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی ہے لیکن امن و امان کا لقمہ نہیں کھا پاتے چین سے سو نہیں پاتے کہ کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو کوئی مجھے سوٹ نہ کر دے مار نہ ڈالے تو اللہ رب العالمین بندوں کے حالات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور وہی روزی کا تقسیم کرنے والا ہے اور روزی انسان کو جس, جس انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتا ہے اتنا اسے مقدر فرماتا ہے دیتا ہے رزق اللہ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے جیسے لوگوں میں مشہور ہے گنج بخش داتا بند یہ سب چیزیں فضون ہیں لہو مکانی غصہ کیول اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں یب یقدر المنشا بکل الشعین علیم امام طبری رحم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالی بندے کی روزی اس بندے پر اپنا فضل و کرم مال اور اولاد کی کثرت اس کے حق میں مقدر فرماتا ہے یہ مفہوم ہے یب شت و یقدر انسان کی روزی کیسے کم ہوتی ہے یا رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں ان میں بہت سارے اسباب میں سے میں پہلے دس اسباب بتاتا ہوں کہ دس سبب جس کے ذریعے بندے کی روزی کم ہو جاتی ہے پہلا سبب قطع رحمی انسان کے پاس مال آتا ہے خوشحالی آتی ہے تو سب سے پہلے زور اور پاور اپنے رشتے داروں پہ صرف کرتا ہے اور ان کو اپنا محتاج بنانا چاہے ان سے تعلقات کو کاٹ لیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور رشتے داروں سے تعلق کو توڑ دینا یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی روزی کو کم کر دیتا ہے روزی کا دائرہ اس کا تنگ کر دیتا ہے بخاری اور مسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عطی سمرمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی کو سازہ کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے حسن سلوک کرے مثلاً اگر طاقت ہے تو ان کی مالی مدد کرے مصیبتوں میں ان کے ساتھ ان کو جو ہے تسلی دے خوشیوں میں شریک ہو کر مبارکباد دے رابطے قائم کرے جس بھی طرح سے ہو لیکن قطع رحمی یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے بندے کی روزی کا دروازہ اللہ تنگ کر دیتا ہے دوسرا سبب جس کے ذریعے بندے کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے معاشیت کے ذریعے گناہ کے کاموں کے ذریعے روزی حاصل کرنا جلدی مالدار بننے کے چکر میں راتوں رات, رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کرتے لاڈمی کا ٹکٹ بیچنا ہو یہ کہہ کر کے کہ میں تو محنت کا کام کر رہا ہوں سگریٹ تمباکو گٹخا یا شراب پینے والی کمپنیوں میں بندہ ملازمت کرے یہ سوچ کر کے کہ میں تو مزدوری کر رہا ہوں یا حرام ذرائع جس جتنے بھی ہیں حرام ذریعے سے جب کوئی روزی حاصل کرتا ہے تو اسے زندگی کا سکون نہیں ملتا وہ اندر سے بے چین ہوتا ہے اور پھر وہ مال بھی باقی نہیں رہتا اس کے گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں اور وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جیسے اس کی دولت ہے کمائی ہے ویسے سرف ہوتی ہے اور پھر وہ کنگال ہو جاتا ہے تو حلال ذریعہ اپنانا چاہیے معاشیت یا گناہ کے کاموں کے ذریعے روزی حاصل کرنا یا روزی کی تمنا کرنا جیسے بہت سارے لوگ جعلی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لے کر کے ملازمت حاصل کریں یا جھوٹ بول کر کے کوئی کاروبار کرے تو یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی روزی کا دروازہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا دھیرے دھیرے فوراً اس کا ریزلٹ نہ آئے لیکن ضرور اس کا اثر ظاہر ہوگا روزی کا دروازہ رزف کا دروازہ جو تنگ ہوتا ہے اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے میں سلیقہ میں اختیار کرنا ہے یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے عرص والے سے عش والے سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے مانگنے میں جلد بازی نہیں کی جاتی حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم بلند ہوتے بلندی پر پہنچتے تو زور سے اللہ اخبار کرتے تو آپ نے کہا کہ تم ذرا آہستہ تشمیر کہو کسی گونگے بھارے غائب کو نہیں بلا رہے ہو اسی طرح سے حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے حدیث پر بھی ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی اور امام بخاری نے الدب المفرت میں ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی یہ ہے جلد بازی کرنا اور بغیر سلیقے کے مانگنا تو جلد باز آدمی مانگنے والے اور دینے والے سے مانگنے والا اگر آداب کا خیال نہ کرے تو بھی اس کے لیے روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے اس کی ناصبری کی وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے یہ تین اسباب ہوئے روزی کا دروازہ تنگ ہونے کے چوتھا سبب پورے سماج پورے معاشرے اور پوری دنیا میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے وہ ہے دینا اور بدکاری دینا اور بدکاری جب انسان کے پاس مال آتا ہے خوشحالی آتی ہے تو پھر اسے عیاشی بھی سوچتی ہے شراب بھی پیتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے اور جب دینا کاری بدکاری کرتا ہے تو عزت و آبرو بھی تباہ ہوتی ہے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں صحت بھی تباہ ہوتی ہے اور مال اور دولت بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ولاب کا نفا زنا کے قریب نہ جاؤ یہ ایک برا کام ہے اور برا عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے برے راستے پر چلنے والا بندہ کبھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا اہل علم نے لکھا ہے کہ بدکار شخص جو جناکار ہے اس کو اللہ کی طرف سے تین بڑی سزائیں ملتی ہیں پہلی سزا اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور دوسری سزا اس کو بہت جلدی محتاجی اور تنگ دستی آ جاتی ہے اور تیسری سزا کہ اس کو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے تو سماج اور معاشرے میں جو آج رزق کی تنگی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں جو جہاں ہے وہی پریشان ہے ایسا نہیں کہ آپ صرف یہاں پریشان ہیں آپ کسی بھی ملک میں جائیں اس ملک کی زمینی جو حیثیت ہے عوام کی اس وقت اکنامک کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ خراب ہے تو مومن آدمی اخروی لحاظ سے اپنے دین کے لحاظ سے جب اس کا جائزہ لیتا ہے تو ایک بڑا سبب زینکاری اور فوہاسی کا پھیل جانا ہے پانچواں سبب جس کے ذریعے بندے کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زکات نہ دینا چونکہ زکات فرج ہے اور اللہ نے اس مال میں غربہ اور مساکین کا حق مقرر کیا ہے اور جب کوئی کسی کا حق مار کر بیٹھے گا تو پھر اس کی تباہی بہت قریب ہے بخاری اور مسلم میں ابو حرض اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اللہ عنٹ منفقا خرفا اے اللہ خرچ کرنے والے کو خوب دے لگاتار دے پید وہ عقول الاخر خر اللہ منفقا کن ترفا کہ اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کو خرچ نہ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے یعنی وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور مال میں سے زکات نہ دے سستا و خیرات نہ کرے وہ فرشتے کی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے اور جب فرشتہ کسی کو بد دعا دے تو اس کی تباہی کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں زکات نہ دینا یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب ہے اکنامک کی تباہی کا سبب ہے چھٹا سبب جس کے ذریعے بندے کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے عام طور سے انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہر کامیابی کو اپنا کمال سمجھتا ہے اللہ پر بھروسہ کم کرتا ہے جبکہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہی انسان کی کامیابی ہے اللہ نے فرمایا ومن یہ توقع کر اللہ فا و جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے گھر سے صبح صبح نکلتا ہے روایت سننے ابوداؤد میں صحیح طرح سے ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے بسم اللہ تبقل علی اللہ الا بلّہ جب بندہ اتنی دعا پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے آواز دی جاتی ہے خودی تک وقی تک وہ کوبی تک جہاں تیری رہنمائی کی گئی تیری کفایت کی گئی اور تیری حفاظت کی گئی تجھے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے تو اللہ پر توقل کرنا یہ انسان کی کہ ان اللہ سے جب بندہ ظاہر ہوتا ہے توقل نہیں کرتا ہر عمل کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دروازہ رزق کا تنگ کر دیا جاتا ہے صحیح سنن ابن ماجہ میں صحیح صنعت سے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی صنعت کو صحیح کہا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی کل اللہ حق کا اگر تم اللہ پر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے اسی طرح بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح روزی دیتا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے تب خماسا خما سن و بتانا جو پرندے خالی پیٹ اپنے گھوسلوں سے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے تو توکل کی کمی یہ رزق تمہیں تنگی کا سبب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دے دیا کہ تم اگر حقیقی معنوں میں توکل کرو گے تو تمہارا رب تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا لیکن پرندوں کی مثال میں یہ بھی ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں بیٹھے نہیں رہتے تو اللہ پر بھروسہ کر کے باہر نکلنا یہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اللہ پر اعتماد اس کا کم ہوتے جا رہا ہے اور ہر کامیابی کو اپنا کمال اور ناکامی کو دوسروں کے سر تھوپنا چاہتا ہے یہ بڑا اہم سبب ہے اور بڑا خطرناک سبب ہے کیونکہ یہ عقیدے سے بھی جڑا ہوا ہے انسان کا عقیدہ بھی شاپ ہو جاتا ہے جب اس قسم کی کا عقیدہ اس کے ذہن میں آئے کہ کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا کچھ کر دھر دیا یہ چیزیں فضول اور باطل ہیں میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اپنا معاملہ بندہ مضبوط رکھے رزق میں تنگی کا ساتواں سبب چھ سبب ہو گیا ساتواں سبب توبہ اور استقفار میں کمی ہماری جو زندگی ہے ہم گناہوں کی کمی تو نہیں رکھتے لیکن ہمارے اعمال میں توبہ والاستغفار کی کمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عل خطا تھے اللہ کی طرف سے بکارت پانے والے تھے جنت کی اس کے باوجود آپ کہتے تھے ائیو الناس توبو بو اللہ فہلنی اتو بوہر اللہ کے لیے مر رہا اے لوگ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں دن اور رات میں سو بار اللہ کے یہاں توبہ کرتا ہوں تو توبہ اور استغفار نہ کرنا یا کم کرنا اس سے روزی بھی کم ہو جاتی ہے نو السلام نے اپنی قوم سے جب خطاب کر کے کہا پکل تس سب کرو رب بکم ان نہ جناتم انہارا اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو تمہار رب غفور الرحیم ہے جب توبہ اور استغفار کرو گے تو آسمان سے وہ موسلا دھار بارش برسائے گا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت ابن ماجہ اور ابو داؤد کی اور امام حاکم نے اس کی سرحد کو صحیح کہا ہے بعض محب نے اس پر کلام بھی کیا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظمل استغفار جے اللہ عل بالکل لذیق جو شخص توبہ استغفار سے سمٹ جائے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کو ہر قسم کی تنگی سے نجات دے دیتا ہے چاہے وہ نفس کی تنگی ہو ہودی کی تنگی ہو معاشی تنگی ہو اللہ ہر قسم کی تنگی سے نجات دے دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اسی لیے اللہ کے رسول سر اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ حلال کے ذریعے میری کفایت فرما حلال روزی مجھے عطا فرما اور توبہ اور استغفار کو عمل ہے جس کے ذریعے بندہ روزی کو پا لیتا ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہوئے آج ٹی وی ہے موبائل ہے کیمرہ ہے فلم ہے دیکھتے ہوئے آدمی سو گیا کب اٹھا یعنی دعا کا اذکار کا اہتمام ہم نہیں کرتے یہ اسباب ہیں روزی کی تنگی کے یا اذکار کا اہتمام نہیں کرتے دعائے مصرون یا گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا یا اور اوراض جو ہیں ان کا اہتمام نہ کرنا یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے آٹھواں سبب یہ بھی ہمارے زندگی میں گھس آیا ہے وہ ہے سود خوری سود خوری بندے کے رزق کی برکت مٹ جاتی ہے بعض دفعہ سود خور اپنے سودی عمل سے اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اور جب کوئی اللہ سے اعلان جنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو ذلت اور تباہی اور خسارہ ہر حال میں اٹھانا ہے یادین <تصفيق> ادھر ہر دم اللہ و رسول سنو سود سے توبہ کر دو اگر مومی ہو تو چھوڑ دو اپنے سودی کاروبار کو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے میدان میں آ جاؤ بڑی بڑی کمپنیاں جن کی اکنامک سود پر مبنی تھی جب معیشت کا زوال آیا تو جو ہے دسویں اور بیسو منتروں کے ٹاور جہاں ان کے کریل یا مشینیں کھڑی تھیں پانچ سات سال پہلے آج بھی ویسے ہی کھڑی ہیں بڑے بڑے بزنس مین اور کاروباری جو سودی کاروبار کرتے تھے آج بھی وہ تباہی کی وجہ سے رو رہے ہیں کوئی خودکشی کر کے مر گیا اس لیے کہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا یہ کبھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا ہے تو سود خوری یہ ہلاکت کا سبب ہے اور دنیا میں جو معیشت کی تباہی ہے ان میں کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب سود خوری ہے نواں سبب جس سے انسان کی روزی کا دروازہ تنگ ہوتا ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا خرید و فروخت ہو آپ دیکھیے کہ دنیا میں آج انسان کے گردوں کی تجارت ہوتی ہے مردوں کی ہڈیوں کی تجارت ہوتی ہے دواؤں کو بیچنے کے لیے جراثیم چھلکے جاتے ہیں کہ جب یہ جراثیم چھلکے جائیں گے تو فلا بیماری ہوگی اور اسٹاک میں جو دواؤں کا خزانہ ہے یہ ختم ہوگا تو یہ ایسے امان ہیں جن کے ذریعہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اسی طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تاریخ مرغی بیچنے والے سبزی بیچنے والے پھل بیچنے والے آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک مشینیں ہوتی ہیں ترازو والی تو اب اس کو آٹھ سو گرام کو ایک کلو گرام فٹ کیے رہتے ہیں خریدار دیکھتا ہے کہ سو ایک ہزار گرام ہو گیا کانٹا اور وہ لے لیتا ہے آٹومیٹک جب چونکہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہے آٹھ سو گرام کو کلو کے طور پہ فٹ کئے رہتے ہیں پیٹرول والے پیٹرول پمپ کے کتنے ایسے جو ہے مالکان یا ٹنکیوں کی جب گرفت ہوئی کہ انہوں نے سات سو گرام آٹھ سو گرام ایک ریٹر شو کر رہا ہے تو اس طرح سے چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر ہو یہ کھپلے میں گھوٹالے میں ملوث ہیں اور ناپتول میں کمی کرتے ہیں اس کا اثر سماج پر آتا ہے معاشرے پر آتا ہے اکنامک پر آتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں کل کھلا برائی پھیل جاتی ہے تو اس میں تعاون جیسی بیماری آ جاتی ہے اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو ان میں بہت سالی جیسی بیماری آ جاتی ہے اور ناپ تول میں کمی یا دھوکہ دینا یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان حکمرانوں کے ظلم کا بھی شکار ہو جاتا ہے حکمرانوں کی طرف سے ایسے قوانین آتے ہیں کہ بندہ اس میں سڑک اگتا ہے آج ہندوستان میں جو لوگ ڈھائی پرسینٹ زکات نہیں نکالتے تھے کسی مال میں اٹھارہ پرسینٹ کسی میں بائیس اور آخری اٹھائیس پرسینٹ تک جب جی ایس نکالنا ہوتا ہے تب انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے قانون پہ چلتے تو شاید اللہ ہم پر رحم فرماتا تو ناپ میں کمی کرنا یہ رسک کی تنگی کا ایک بڑا اہم سبب ہے جو نواں سبب ہوا دسواں سبب جس سے انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے یا اس کی روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا جھوٹ بول کر مال بیچنا بغیر کہے بغیر تقاضا کیے قسمیں کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے بعض طبعیل فرماتے تھے تجار سے کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور زیادہ قسم نہ کھاؤ اس لیے کہ تم اگر قسم کھا کر کے بیچو گے تو اس سے تمہاری روزی زیادہ نہیں ہو سکتی اور اگر بےغیر قسم کھائے بیچو گے تو اس سے تمہاری روزی کم نہیں ہو سکتی ابو فتابہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تھے وسلم فرماتے تھے کسر و فل فی فلبئی خبردار بچو اور ڈرو تم خرید و فروخت میں زیادہ قسم کھانے سے اس لیے کہ زیادہ قسم کھانے سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور جب برکت ختم ہو گئی تو مال کی تباہی یا مال سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا تو یہ دسواں سبب ہوا تاجر پیٹا سب کا اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح سے گراہک کو فوراً قریب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے انسان حالانکہ اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی اسے اراج میں اٹھانا پڑتا ہے گیارہواں جو سبب ہے رسک میں تنگی کا وہ ہے مال کو جمع کر لینا جیسے انسانوں کو ضرورت ہے غلے کی اور کوئی تاغیر اس کو جمع کر لے کہ جب مہنگائی آئے گی تب میں اسے بیچوں گا اس وقت مارکیٹ میں یہ چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں دال جو کھائی جاتی ہے دس روپیہ بارہ روپیہ کلو کے بجائے ڈیڑھ سو دو سو تین سو روپیہ کلو تک بیچتی تھی سبزیاں جو بیس پچیس روپے کلو ہوتی ہیں وہ تین تین سو روپیہ ریٹ ہو جاتا ہے ان کا پیاز جو عموماً پانچ سات روپیہ کلو ہوتی ہے کبھی کبھی یہ سو ڈیڑھ سو دو سو روپیہ ہو جاتی ہے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے گوداموں میں مال کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور یہ شو کریں گے کہ مارکیٹ میں یہ مال نہیں ہے اب لوگ سوچیں گے اب کیا کریں کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اور جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ اب یہ مال نہیں ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے خزانے سے اور گودام سے مال کو مارکیٹ میں لائیں گے اور کہیں گے بہت دور سے مال آیا یا بہت تھوڑا مال ہے اور ڈبل ٹبل یا چار گنا قیمت میں اپنے مال کو بیچتے ہیں تو جو قوم اپنے مال کا ذخیرہ جمع کرتی ہے اللہ رب العالمین اس کو مفلسی میں مقرر کر دیتا ہے مفلسی میں ڈال دیتا ہے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کا ذخیرہ جمع کر لے اور مسلمانوں کو تنگ کر دے کھانے پینے کے کام ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوڑ اور مبلسی اس پر مسلط کر دیتا ہے تو تجارت کی دنیا میں یہ بیماری بھی پھیلی ہوئی ہے اور بارہواں جو سبب ہے رزق کی تنگی کا جب دروازہ انسان کا بند ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک عام چیز ہے سعودی عرب میں تو کم ہے پھر بھی ہے لوگوں کے اندر ساتھیوں کے اندر یہ بیماری آدمی کام نہیں کرے گا فضول بیٹھا رہے گا اور تبصرے کرے گا تجزیے کرے گا ہمارے یہاں چائے کی دکانوں پہ ہوٹلوں پہ اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے چار چار پانچ پانچ گھنٹہ لوگ دنیا کے حالات پہ گفتگو کریں گے دنیا کے حالات حکمرانوں پہ گفتگو کریں گے ان کو نمبر دیں گے کہ یہ نمبر ایک ہے نمبر دو ہے خطیقوں کو نمبر دیں گے علماء کو نمبر دیں گے یعنی فضول بیکار جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بیکار جو ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت نہیں کرتا تو اس گویا خود اپنی روزی کا دروازہ بہت تنگ کرتا ہے عمر بن خطاب رجدان و فرماتے تھے کہ میں اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہوں جو بیکار بیٹھتا ہو جو کوئی کام نہ کرتا ہو نہ تو دنیا کا کام کرے نہ آفرت کا بندہ کام کرے دنیا کے لیے کرے یا آفرت کے لیے لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھے ان دونوں کاموں میں ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایسے شخص سے مجھے سخت جو ہے نفرت ہے اسی طرح سے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے کام کرتا ہے اور انبیاء کی مثال دیتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے جیسے داؤد علیہ السلام اور دوسرے انبیاء تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے موڑ منہ مو موڑ لے اور بالکل بیکار بیٹھ جائے عبادت بھی نہ کرے ذکر بھی نہ کرے اور کام بھی نہ کرے تو اس کے لیے معیشت کی تنگی یقینی ہے اللہ نے فرمایا کہ منہ موڑ لے میری عبادت سے منہ مو موڑ لے تو اس کی معیشت کا دائرہ میں تنگ کر دیتا ہوں اس کی معیشت دنیا میں تنگ ہو جائے گی اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں بےکار بیٹھنا فضول بیٹھنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے گرجے ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح اس کی روزی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے بغیر اپنا رسک کھائے وہ دنیا سے نہیں جائے گا لیکن اسے روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے ایک جگہ سے کام چھوٹ گیا تو اب کسی کو لان تان بھیجنے کے بجائے کمپنی کو برا بھلا کرنے کے بجائے آدمی دوسری جگہ کوشش کرے تیسری جگہ کوشش کرے لیکن محنت کرے جہاں اس کی روزی ہوگی وہاں اسے کام کی جگہ مل جائے گی اور بیکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے آدمی تو پھر یہ انسان کا کمال نہیں یہ خود اپنی معیشت کا دائرہ وہ تنگ کرتا ہے تو یہ بارہ اسباب تھے جو میں نے بتائے جن کے ذریعے انسان کی روزی کا دروازہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اب جب اسباب جان گئے تو ان کا علاج بھی ہونا چاہیے کہ آخر یہ اسباب ہیں تو ہمیں اس سے نجات کیسے ملے گی ہم اس وقت معیشت کی تنگی کے دور سے گزر رہے ہیں پوری دنیا اکنامک کے لحاظ سے پریشان ہے تو آخر اس کا حل کیا ہے پہلا جو علاج پہلا جو حل ہے کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ کا تخوہ یہ انسان کے لیے معیشت اور روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ نے فرمایا وم یک اللہ اللہ مخرجا و یرو منحیۃ اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے مخرج پیدا دے مخرج آپ سمجھتے ہیں نا راستہ چلتے ہیں مخرج اتنا مخرج اتنا ریاض میں جائیں تو کبری کا مخرج بارہ مخرج تیرہ بڑا آسان ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے کیسے نکلنا ہے مصیبت سے تقوی کے ذریعے اللہ بندے کو باہر نکال دیتا ہے مصیبتوں سے ویر جو قہو میں نہ اور وہاں سے اسے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کا مطلب لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاتا ہے تو ایسے شخص کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے وہ ہمرجہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ مخرج عطا کرے گا مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اور آخرت میں بھی مصیبتوں سے نکلنے کا اسے مخرج اور راستہ عطا کرے گا دنیا اور آخرت دونوں کے قرض سے اسے نجات دے گا یہ ہے پہلا علاج معیشت کی تنگی سے نکلنے کا تکوا یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کوئی جو ہے ایڈورٹائز نہیں ہے کہ آدمی لگا لے لباس پہن لے تکوا کا تعلق بندے کے دل سے ہوتا ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے ابو حرض اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ متوا تقوا کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے اس سے پھر سوال کیا کہ ہر قطع کا تریف کیا تم نے راستہ طے کیا ہے کہیں چل کر جاتے ہو پیدل کہاں ہاں تو کہا تمہارے راستے میں جب کانٹے آتے ہیں کہ آج کے دور میں کھڈے گڑھے جب آتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو کہا کہ دائیں بائیں سے نکل جاتا ہوں اور اپنا سفر طے کر لیتا ہوں کہا جا کر تقوا یہی یعنی تقواہ ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں گناہ کے اسباب آتے ہیں گناہ کے مواقع آتے ہیں کوئی اسے روکنے والا نہیں لیکن جس طرح دنیا میں اپنے پیر اور اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کانٹے پہ چڑھنے اور گڈھے میں گرنے کے بجائے دائیں بائیں سے نکل جاتا ہے اسی طرح آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے یہی تقواہ ہے اور اسی کا انہوں نے ذکر کیا ولو ان لڑکو را آمنو علیہم برکات من اللہ تعالی نے بستی والوں کا گاؤں والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے یعنی ایمان اور تقوی یہ انسان کے لیے روزی کا جو بند دروازہ ہے یا تنگ دروازہ ہے وہ سادہ کر دیتا ہے کھول دیتا ہے بلکہ موسلا دھار طور سے اللہ تعالیٰ رزق کی اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے امام سعدی عبد الرحمن اللہ مفسی لکھتے ہیں کہ اگر بستی والے اللہ پر دل سے ایمان رکھتے اور اللہ کا ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرتے اور اللہ کی حرام چیزوں کو حرام اور حلال کو حلال سمجھتے تو اللہ تعالی ان کے لیے آسمان اور زمین سے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا یعنی یہ انسان وہ شخص جو مستقی ہے تقوی والا ہے اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے وہ میں خرجہ اور دوسری جگہ فرمایا کہ کہاں بہت تیزی سے یہ بات لقیدہ ہے کہ میرے ساتھ میرے پیر ہوتے ہیں میرے ساتھ میرے بلا بزرگ ہوتے ہیں میں مصیبت میں ہوں تو وہ آ جائیں گے یہ سب چیزیں میرے بھائی باسی جتیدہ ہے لیکن تقوی ایسی نعمت اور برکت ہے کہ آپ کو اللہ کی معیت اور نصرت حاصل ہوگی کتنا خوش نصیب ہے بندہ جس کو اللہ اس کے ساتھ ہو جائے فرمایا اِنَّ <محسنون> اللہ تعالیٰ مدتنوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والے والوں کے ساتھ ہے تو یہ رزق کی جو تنگی کا رزق کی تنگی کا جو علاج ہے پہلا علاج اللہ کا تقوی اختیار کرنا دوسرا جو علاج ہے توبہ اور استغال اور دین پر استقامت دین, دین پر بندہ جمے رہے دین پر جس قدر مضبوطی سے جمع رہے گا اور استقامت اور توبہ کے ذریعہ جس انداز میں وہ زندگی گزارے گا اللہ تعالی اس کے لیے روزی کا دروازہ اسی قدر کو شادہ کر دے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف گنہدار کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے نیک آدمی بھی توبہ کرتا ہے بلکہ اس کو سکھایا گیا ہے آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب تقویر کہتے ہیں اور پھر تین بار استف فر اللہ استف اللہ استف اللہ کہتے ہیں آدمی سوچے گا کہ توبہ استغفا تو گناہوں کے لیے بنا گناہ کے لیے نمازی تو نماز کے ذریعے اور سجدے کے ذریعے رب سے یوں ہی قریب ہے یہ تو سے گناہ کر دیا کہ فوراً طبع استغفا سکھایا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عر خطا سے آپ کا کثرت سے توبہ استغفا کرتے تھے گزار بندہ عبادت گزار بندہ سستا و زکات دینے والا بندہ نمازیں پڑھنے والا نیک بندہ وہ اور زیادہ توبہ استغفار کرے تاکہ اس عمر کی ادائیگی میں عبادت کی ادائیگی میں خوشو یا خضو کی رپو سلود میں یا کہیں کمی رہ گئی ہو کہیں خرب رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس توبہ اور استغفار کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس حسن بصری تابعی ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے ذرا کوئی علاج بتائیے کہا جاؤ تم توبہ اور استغفار کرو دوسرا آدمی تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ فکری محتاجی ہیں کھانے پینے کی کمی ہے فخر بہت زیادہ ہے کچھ علاج بتائیے کہا جاؤ تم بھی توبہ اور استغفار کرو تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آدمی آیا کہا اس سال ہمارے باغ میں پھل نہیں آئے کھانے پینے کی پریشانی ہے کہا جاؤ تم بھی توبہ اور استغفار کرو تو جب وہ سائل چلا گیا تو ان पूछा پوچھا گیا کہ تین آدمی آئے تینوں نے اپنی تین مصیبتیں بیان کی ایک نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں کپڑوں پاکہ ہے کھانے پینے کی کمی ہے تو آپ نے اس کو علاج بتایا کہ تب اور استفار کر لو دوسرے نے کہا کہ ہمارے پاس میں پھل نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ تم بھی تب اور استفار کر لو تو جو دوسرا پہلا تیسرا آدمی جو آیا پھل کی کمی روزی کی کمی بارش کی کمی تو تینوں کی بیماریاں سن کر کے آپ نے ایک ہی علاج کو تجویز کیا تو کہا تم نہیں جانتے اللہ کا فرمان ہے فقلتو استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم بدرارا و یمددکم بأموار و بنیل و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا اور حضر اسلام کا ذکر اللہ نے کیا تو ویا قوم استغفرو ربکم یعنی امبیا کے رام اپنی قوم سے کہتے کہ ساری مصیبتوں کا حل ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالی آسمان اور زمین سے تمہارے لیے روزی کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا تو یہ رسک میں تنگی کا جو دوسرا علاج ہے توبہ اور استقبال اور دین پر قائم رہنا اور جمے رہنا پہلا ہے اللہ کا تقوی دوسرا دین پر جگے رہنا یہ رزق کی تنگی کا علاج ہے جسے بندہ اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پالے گا تیسرا جو علاج ہے جس کے ذریعے ہم اپنی حالت کو سدھار سکتے ہیں ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنا دوسرے لفظ ضلع رحمی کرنا جو رشتہ دار دور ہیں جیسے ماں کے ذریعے سے ماموں ہیں خانہ ہے یا اسی طرح اور اوپر چلے جائیے باپ کے ذریعے سے دھوپھی ہے چچا ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے آپ اسے راضی کریں دور ہے تو اسے قریب کریں ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے روزی کا جو دروازہ تنگ ہو گیا ہے وہ قریب کر دے گا کھول دے گا ابو رضی اللہ عنہ حرارت حدیث مروی ہے امام احمد نے مسن رحمت کا ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحم اللہ نے صحیح کہا ہے کہ سنو اللہ کی اللہ کے بندے جو سلا رحمی کرتے ہیں اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد ان کے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے میرے بھائیوں اور دوست ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے آدمی جائزہ لے کہ میری معیشت ویگنانک میں کہیں یہ عمل تو داخل نہیں ہے تو اس لیے سیلا رحمی کے ذریعے اللہ تعالی بندے کو بری موت سے بچا لیتا ہے اور بندے کی روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اور سلا رحمی کا جو ذریعہ ہے کہ رشتہ داروں کی زیارت کرنا ان کی خیریت دریافت کرنا ان میں جو کمزور ہیں ان پر مال خرچ کرنا مالدار ہیں ان سے محبت رکھنا شبقت سے پیش آنا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ان کی مصیبتوں میں انہیں تسلی دینا بیمار ہیں تو عیادت کرنا خوشیوں میں مبارکباد دینا یا کسی گناہ یا برائی میں ملوث ہیں تو انہیں توحید اور سنت کی دعوت دینا امر بن معروف اور نہ یعنی من یہ بھی سلا رحمی ہے توحید کی دعوت یہ بھی سلا رحمی ہے سنت کی دعوت یہ بھی سلا رحمی ہے تو بندہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سلا رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا دروازہ کو سازا کر دے گا اسی طرح سے رزق میں تنگی کا جو دروازہ جو تنگ ہو جاتا ہے بندے کا رزق اللہ تعالیٰ ایک اور سبب بیان کرتا ہے بندے کے لیے کہ بندہ کثرت سے حج اور عمرہ کرے چوتھا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ حج اور عمرے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاب بین الحج العمرہ تم حج اور عمرہ برابر کرتے رہو لگاتار کرو ایک کے بعد دوسرے کی کوشش کرتے رہو حج اور عمرہ کرتے رہو اس لیے کہ اس سے انسان کی فقیری اور محتاجگی اور گناہ دونوں اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو خراب لوہا یا سونے کو یا چاندی کو ڈالا جائے تو جو خراب اس پہ زنگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان جتنا زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں رہ کر کے ٹھیک ہے حج آپ اپنی اپنے قانونی پابندی کے لحاظ سے کریں بھی کافی ہے پانچ سال بہت الحمدللہ بڑی نعمتوں میں آپ ہیں عمرے کی تو بہت آزادی ہے تو حج اور عمرے میں پیروی کرنا یہ حج اور عمرے کو برابر کرتے رہنا ایک حج کے بعد دوسرے حج کے بارے میں سوچنا ایک عمرے کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچنا اس سے اللہ تعالی بندے کی روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے مال کو خرچ کرتا ہے میری رضا مندی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ رزق میں تنگی کا جو دروازہ وسیع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چوتھا جو علاج ہے حج اور عمرے میں پیروی کرنا لگاتار ایک, ایک کے بعد دوسرا کرنا مطالعہ کرنا کثرت سے حج اور عمرہ کرنا اور پانچواں جو ذریعہ ہے پانچواں جو علاج ہے تنگی کا وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عاد جی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو شیطان ضرور اور گھمنڈ بھی لے آتا ہے اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا جب کسی کے پاس مال آتا ہے پیسہ آتا ہے یا کسی بڑے سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ کسی ذریعے سے میں کوئی غلط کام اس سے کرا لوں ہمارے ملکوں میں کوئی کسی ایم ایل اے یا ایم پی کا دوست بنتا ہے تو عبادت اور دعوت کے لیے نہیں بنتا ہے تبلیغ اور نصیحت کے لیے نہیں کسی غلط کام کو ٹیڑھے تیسے کام کو میں اس کے ذریعے صحیح کرا لوں گا یہ عمومی صورت حال ہے جبکہ کمزوروں سے ایک رابطہ رکھے کمزوروں کے اوپر رحم کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر تم سرون وسول زخون اللہ بےض وفاق المخاری کی روایت ہے کہ تمہارے اندر کے جو کمزور ہیں ان کے ذریعے اللہ ان کی وجہ سے تمہیں روزی دیتا ہے تمہاری مدد فرماتا ہے اور آپ کمزوروں سے پیچھا چھوڑا لیں کمزوروں کو حقیق سمجھ کر کے انہیں دور کر دیں تو یہ بہت غلط چیز ہے فقیر ہے بیوہ ہے یا بچے ہیں یا اسی طرح سے مسکین یا کمزور طبقہ آپ کے سماج کے اندر ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا اچھا سلوک کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ بندے کی روزی کا دروازہ اللہ کو شادہ کر دیتا ہے اس کے بروقت جو مغرور ہے یا گھمنڈ غرور میں ہے ظاہر سی بات اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے چھٹا جو سبب ہے چھٹا جو علاج ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارض کر دینا یعنی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے فارض کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کے آگے نکل جائے گا جھولا جب ٹہل لے کے نہیں اپنے وقت میں سے عبادت اللہی کے لیے وقت نکالنا اللہ کے رسول سے لاسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم سے پوچھتی ہے یا ابن آدم تفرغ رگن عبادتی اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال اور جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا کہ تیرے سینے کو مالداری سے دھر دوں گا اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو بیکار کاموں میں تجھے الجھا دوں گا اور تمہارے فقیری اور محتاطی کا دروازہ یہ کبھی بند نہیں ہوگا میرے بھائیو اپنا محاصبہ ہم کر لیں کہ ہم کتنی زیادہ پابندی سے رب کی عبادت کرتے ہیں کتنا ہم تلاوت کرتے ہیں کتنا ہم اپنی روزہ رکھتے ہیں کتنا ہم اپنے وقت کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں رواج تربی اور ابن ماجہ میں صحیح سرس سے مر بھی ہے تو عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے سن تو اگر میرے لیے اپنے وقت کو نہیں نکالے گا اپنا وقت میری عبادت میں نہیں صرف کرے گا تو ایسے سورت میں میں تیرے, تجھے بیکار کاموں میں الٹا دوں گا اس حدیث میں اللہ نے دو وعدہ کیا ہے پہلا وعدہ کہ جب بندہ عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو اللہ اسے دل کی تغنگری عطا کرے گا اور اس کی فقیری محتاجی دور کر دے گا یعنی اس کی روزی کا انتظام کر دے گا اور دو وعید بھی اس حدیث میں ہے کہ اگر تم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو تمہیں تم پر و واقع مسلط کر دوں گا اور تمہیں بیکار کاموں میں الجھا دوں گا کتنے ایسے لوگ ہیں دو گھنٹہ چار گھنٹہ فضول یا بیکار کاموں میں رہیں گے لیکن اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے اب عبادت کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے ساتواں جو علاج ہے بندے کی روزی کا جو دروازہ تنگ ہوتا اس کی کوشادگی کا اور روزی حاصل کرنے کا رب کی رضا کے ساتھ کہ اللہ نے بندے کو جس حال میں رکھا اور جو کچھ دیا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے یعنی شکر نعمت سے اللہ تعالی بندے کی روزی بڑھا دیتا ہے نہ سے روزی کم ہو جاتی ہے فرمایا وہ ان سہذنا کم لکر تم لذیذ سنو تمہارے رب کا یہ حکم ہے یہ وعدہ ہے یہ فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور نا شکری کرو گے تو میرے آزاد بہت سخت ہے اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکریہ ادا کر کے اس کی نعمتوں کو اپنے قبضے میں کر لو جب تک شکریہ ادا کرو گے وہ نعمتیں تمہارے قبضے میں رہیں گی نا شکری کرو گے وہ نعمتیں تم سے پیچھا کروا کر کے بھاگ جائیں گی تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شکر نعمت یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبب ہے روزی میں اضافے کا اب آٹھواں اور آخری سبب یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن جس کو یہ سوٹ کر جائے جس کے لیے وہ بہت خوش نصیب ہے کہ بندہ شادی کرے جیسے کوئی شخص اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ اس کے حالات کمزور ہیں کیسے خرچ کرے گا نہیں ڈرے نہیں نوجوان ہیں اللہ پر تزقل کرے اور شادی کرے اللہ اس کے ذریعے برکت دے گا یا اسی طرح سے رشتے ناطے پہ جب ایسی برکتیں آتی ہیں رشتے داروں کے ذریعے برکتیں آتی ہیں بعض دفعہ بیویاں جیسے بعض صحابہ کے زمانے کے واقعات ہیں کہ بیوی صحاب فن اور ہنر ہوتی ہے شوہر کے کاموں میں شوہر کی مدد کرتی ہے یا اسی طرح سے شوہر کے اکنامی کی معیشت کے کاموں میں مدد کرتی ہے تو زیوا یا شادی کرنا آج سماج اور معاشرے میں جو برائی ہے बेटियों की शादी भी पच्चीस और तक लोग नहीं करते या बेटों की शादी भी तीस 35 साल गुजर जाता है कहते हैं कि अभी तो ये बच्चे हैं ابھی کے ان کی شادی کریں اور اس کے بعد پھر جو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں کہ گھر کی تیجوری کی رقم بیٹا اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے بیٹی لے کے بھاگ گئی ماں کا زیور وغیرہ عزت بھی گئی ماں بھی گیا اور بیٹی اور بیٹی بھی چلے گئے تو شادی بیاہ ایک ایسی نعمت ہے جو وقت پر جب کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی انسان کے کو خوشحالی عطا فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی وہ سادگی فرمائے اور اس وقت پوری دنیا جو معیشت اور اکنامک کے بعد میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ اسلامی اصول شرعی اصول اور قوانین کو اپنا کر کے شریعت پر چل کر کے ہمارے زندگی میں وہ برکت دے کہ معیشت کی تنگی ہماری ختم ہو جائے اور ہم اللہ کی نعمتوں رحمتوں اور برکتوں کی چھاؤں میں گزارے اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی اجمعین